الحمد للہ ہے رب اللہ عالمی ولاقول متقوص وسلا معلع رسول کری مل ام والا آئیے بی سہابلہ دین الحدی اماب فارو ز بلّاہ من شیتان رجین بسم اللہ رحمان رہی ولی, ولی فقر اللہ عز والنی فخر کا اللہ تبارہ کا بطالا پیم کا منا کر تو خیر اللہ صد اللہ مولا الخر کا اللہ تبارک و کا فی شان حبیب ہی صلی اللہ علیہ وسلم مخبرم و میرا ن اللہ ملا ایک تہو یو سلو نال نبی یا او اللہ دین آ السلاتو سلام علیک یا سلہ وا عصحاب سید یا حبیب اللہ تمام رات ایک مرتبہ پھر پیار ڈل پڑو اصلا تو سلام و علی کیا نہایت ہی واجب الاحترام رام خطیب ملت اسلامیہ برادر عزیز مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد اکبر سجاد صاحب دامت برکات ہوں عاشق رسول حلق مولانا قاری عابد حسین صاحب دیزہ اقبال ہو اور میرے انتہائی کرم فرما بھائی عزت ماب جناب قاری محمد فاروق صاحب زیدہ فضل ہو زینت محافل حال سنت مولانا حافظ عبد الخادر صاحب نو شاہی زیدہ شرف ہو علماء کرام اور نہایتی کرم فرما بزرگوں نوجوان ساتھیو و عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں السلام علیکم و رحمت اللہ میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز عاشق رسول جناب تنویر حسین صاحب نے بڑی ہی محبت خواہش کا فرمایا کہ میں اپنے والد مرہوم حاجی محمد صادق روح نو سال سباب کرنے ایسا ذکر کرا چاہنا ہے کہ جہا کدے رد نہ ہو سوچا کہ ذکر مستفا بھی رد نہیں ہوں دا اور ذکر حوصل وڑا بھی رد نہیں ہوں دا تو نانے کا ذکر بھی ہوئے اور ہوترے کا ذکر بھی ہوئے اور سچی بات ہے وہ علماء موجود نے میں, میں علاوہ جن بصیرت بسیرت بات کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی نماز پڑھنے والا یہ یقین نہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نماز قبول ہوئی نے یہ زن کا درجہ ہے گمان کا درجہ ہے اللہ نے قبول کر لی مہربانی شاید نہ بھی کیت ساری زندگی روزے رکھنے والا یہ سکتا کہ میرے روزے قبول ہوئے حج کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو رہا ہے زکات دے والا یقین نہیں کہہ سکتا کہ میری دیتی ہوئی زکات قبول ہو گئی شاید قبول ہو گئی ہوئے. اللہ بے پرواہ شاید اس نے قبول نہ کیمال نے کہ جڑے زن درجے پتا نہیں اللہ نے قبول کیتے نہیں. پتا نہیں کیتے. ممبر رسول بٹھے واللہ بلا تلا کچھ عمل ایسے نہیں جڑا کرنے والا یقین کر لے با قبول ہو گئے یہ رد نہیں ہونے گے نبی کریم تے درود پڑیا رد نہیں جاتا رسول دا ملاد کریے رد نہیں جاتا رسول نال محبت کریے رد نہیں جائے نماز دے دا کی سبب ہو سکتا ہے اس کہ نماز اص پڑھتے ہاں اگر چ کوئی کمی ہو گئی ہی پوری تو اصری کرنی کوئی واجب رہتا ہے تو صحیح صاحبہ کون کرے گا نماز پڑھنے والا روزے چ کوئی کمی ہو جائے تو کمی کون پوری کرے گا روزہ رکھنے والا کیونکہ اللہ نماز بھی نہیں پڑھتا اللہ روزے بھی نہیں رکھتا اللہ ہے کہ کم تھی کر دے ہو جو کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ پوری کرو سنیو اکھا بند کر کے یار پہ درو پڑو جی کمی رہ گئی تو میں آپ پوری کر لگا یار محبت کرو اکھا بند کر کے کہہ لو تاریخی محبت ہی کمی ہو گئی تو میں آپ سے پوری کر لاگا میں آپ یار محبت کرنا ہے یار کا ملان کرنا گز وج کے کرو کمی رہ گئی تو میں پوری کر لاگا عبادت نے کہ جہیا رد ہونے کا کوئی مقام ہی نہیں قبول ہی قبول نہیں تو تنویر صاحب خوش نصیب نے انہوں نے ایسی عبادت کا اہتمام کہ جہی اللہ نے قبول کرنی کرنی ہے پچھلا مہینہ گزریا ربی ابل کا ربی اسانی کا ربیو لا فرمان ربیو با لبل ربی ختم ہوں گیا تے ربی اسانی آ گیا ربی اسانی کا من ہے دوسری بار حد نہیں ہو گئی اللہ کے پیار دی رب نے آخیا کملی والے جس مہینے نسبت ہوئی نا پہلی باہر لائے گا جی بی ابد نسبت بہار گا مہینا مہینہ, ہو بھی شان, والا مہینہ بھی شان والا فرق صرف اتنا ہے تعلق رسوے آدھ بنا لے یہ تعلق اوسے آدھ بنا لے تعلق فاطمہ ابے نا یہ تالک فاطمہ بےٹے نال مہینہ وہ بھی باہر والا مہینہ یہ بھی باہر والا مبارک دینا اس باتیو الاول ہوئے یا ربیو سانی ہولی بار ہو دو بار ساریاں ساری اللہ نے سنیا کی قسم کی اللہ میلاد مناسب مقدر بھی منانا دیلی بھی منا گیارہویں دقدر چی نازام ہاں کہ اللہ نے جتھے جان رسول دا کلمہ پڑھنا نصیب کیا نا اتنے رسول محبت دا چراغ بھی سی سینے چلایا یاد رکھو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے میرے رب دا دربار اتنا اچا دربار ہے نہ اب وکار ود کسی دولت کا امبار نہ جسے دا اقتدار ویکیا جدا کی قسم صرف یار دا پیار ویکیا جا مکھدا نہ دل ویخ تے دل ویخ نہ مکھا نہ مکھڑے دا دل ویکد اللہ ویکنکھا علماء بیٹھے نے رنگ گورا ابو والا مکے دا سردار سی سبولہ تھلے سی کول دولت دمبار وقار بکار چوبری اللہ نے نبی پاک ویغام بھیجا جبریل رب کا پیغام لے کے آ گیا <سلام> ما تو اللہ سبحان اللہ سبان لال ہونی چاہیے کئی بندے سفید چوٹ مار کے سلوار کی چل آئے میں تو قرآن پہ پڑھنا میرا حق بن دیا تصویر سبحان اللہ لاہ نہیں نہیں مجبوری تجبری جی آدمی ہے پھر بڑی ضروری اگر قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہانی توداری کی تقریر کہنی جی آخو سبحان اللہ میم تنویر حسین صاحب کہ سرکار عشق دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے تو میرے کو ہے محبت سو دا سودا میری عشق رسول ڈرائور میں آپ چلدیلا گیشک رسول دی ڈرائور ابو بکر کیادت اولا مار دی چلاواں جامع مسجد تبلیم علیہ السلام گوسییا برڈ فورٹ تو پندرہ منٹ بعد پہنچاواں گا مسجد نبی چہوری پائی آ چلان چلا بخیلی نہیں کرا گا تیل اے کنویں چلنے میرے بابو جو حکم ملے کھل کے مشرق کی نا پرواہ کر سکے تو کھل کے کہ رسول اللہ نے عرض کی تھی میرے سونے ربا تیرا ہر حکم سارا مگر اتنا تے دس سب تو پہلے تبلیغ کرب کا دوسرا پیغام آ گیا فرمایا شیڑا تک اللہ آپ بھول جانے کی اللہ میرے محبوب سب سے پہلے اپنے گھر والوں نو کریبیا نو ڈرا قرآن پاک جی آئے دس بد تبلیغ کرو کرنی چاہیے یہ گھر والے بےمانی کرتے ہو نمازیوں کو بندہ جا کے کل میں سنے سڈے ملک چماشا ہے گھر والے جو یاشی کر رہے اور وصفی وصفی تبلیغ پڑھنے والے کل کلمہ سن رہے نے نمازیاں نمازاں پڑھا رہے تبلیغ نہیں مزاق مسلمان <مازان> <مازان> جی بڑے نیک بڑے مترکی نے دیکھو جی آ کے مسجد نمازیاں کل کلمہ سن رہے میں اپنے عقل دا علاج کرو جی کلمہ نہ تے مسجد کیوں آ انما آسجد آیا ان نماز آ مسجد آیا پتا نہیں اپنے مرکز نو رپورٹ دے دن دیں کہ ایسا سنیاں دی مسجد کلما پڑھا کے مسلمان کیا سنو یہ مشرق سمجھتے ہیں یارسول کہنے والی بدت ہی سمجھتے ہیں اور رپورٹ دے دن دیتنے بند مسلمان کی اور تیسرے سنے بنی سات ت پتا ہلو لک ربین سب پہلے آغاز اپنے کرو کرو فیصلہ دی لوکل گورنمنٹ نے پروگرام بنایا کہ بیوہ عورتوں نو تر مرلے پلاٹ مفت دیں گے دفتر اگے لینڈ لگی ل عورت عورت پلاٹ لے آخر جہ جی بنا کے بےو نہیں مگر بیوہ جی آ اسے آخیا میں بےوا تھی ہوئی بےوا جی اسے چھ مہینے ہو گئے تبلیف تے گھر میں بیوہ نہیں تھی ہوئی <laughs> <laughs> اللہ اکبر بر تو پبلیغ شروع کرو اللہ نے فرمایا مان جی رشیلت کل اخر نبی پاک نے فرمایا علی جی رسول اللہ جا پوری برادری کی دعوت کر اج محمد کی دعوت قبول کرو دعوت دینے والا رسول اللہ برادری آ گئی جوان بڈے بچے سب پنڈال بھر گیا رسول اللہ نے کالی کمبل کی بکل ماری کو لمبی آسرے عالم نے فرمایا میری قوم میں شکر گزار ہاں تصا میری دعوت قبول کی تھی اے میری قوم میری زندگی دے چالی سال سامنے گزرے سات دسو چالی سال محمد کی چادر تک اللہ کوئی تال چالیا سال میری زبان تو کدے جھوٹ سنیا واللہ وا لا انت اللہ دی جی کسم نہیں سنیا تچ کدے کسی ہے کی امت تو امین رسول اللہ نے فرمایا میری قوم میں اگر کہہ دیا دے پچھلے پاس دشمن حملہ کرے من جاؤ گے انہوں نے آخر کیوں نہیں مننا گے تیری زبان تو کسی جھوٹ آیا ہی نہیں <stutter> امام الانبیاء نے فرمایا میری قوم اگر محمتی صداقت اتنا یقین دے کہہ اللہ تو بغیر کوئی لا نہیں انہی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں کلمہ کی پڑھتے ہو لا الہ علاج اللہ نبی پا کہڑا پڑھتے سن لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ جہاں بندے کہ نبی ساری مسل ہے میں کہنا پھر نبی والا کلمہ پڑھیا کرو نا جی نبی ساری مسل ہے میں کہنا نبی والا کلمہ ذرا پڑھ کے دکھاؤ کفر کا فتوا لان ذرا آسانی ہو جائے भाई, भाई. اور ملا کلم پڑھنے نبی دی مثل نہیں کہیں گل رسول تو بغیر کوئی لا نہیں میں رسول ہوں زندگی کی پہلی تقریر اسلامی تحریک کا پہلا جلسہ برادری سچا چاچا بولا بڑا ہو گیا ہزور وال انگل اشارہ کر کے کہنے لگا تب لاک۔ لاکھ اے محمد تو ہو جائے. اس واسطے جلسہ کی خدا منوانا اپنے نبی ہونے کا ایلان کرنا چاہتا سی تیرے چولہے چن اگ نہیں بلدی نب نبی بنا ہوں نو بنا میں وڈیرا سو سردار حضرت قدرت کے لائے بسم اللہ رسول اللہ بھی اکا چھوٹے موٹے موٹے آسو آ گئے رون اکھا نال حضور نے اوپر ویکیا برڈ فور کے گردونے والد والو میرے رسول دی سے ہر وقت ملی رنگ سی اکا اوپر اکا اتیں آپ قدرت کی آواز آئی سجنا آپ نہ بولنی میرے حبیب جواب نہیں دینا یا بکواس کی کہنے نہیں کا کیری رحمت والی چادر یا اللہ لگی دی پہلی چکنی اسلام دی تحری دا پہلا چل چاچا بکواس پیا کر بندہ تحری شروع ہے برادری تے مان ہوں ہے برادری ضرور ساتھ دے گی سکا چاچا بکواس کر دیا نہ تیو منگ نہ میم گھومتے قدرت آواز آئی سجنا تبلیغ دق ادا کر دتا کوئی مند تے منے نہیں مند اصے منتاج نہیں آ سجنا تین منی آ میں تی منی بابو نہ منہ دے موت آ جا تین آنو منی آلہ <سؤال> میں <ضحان> حبیب تم میرا ذکر کر عشان. عشان. میں تیرا کراگا لا الہ الا اللہ کا میں محمد الرسول اللہ کا مانگا تحمد الحمدللہ رب العالمین کہا, میں ببار سلح کا اللہ رحمت کماگا سجنا تند اللہ بندہ سے نہ رہو میں کما گا ہری سن اگئی کم فلموں میں رہو تینو رو کیا میں تینو روف آخ می ریم کیا میں تو آخری یا ماہر رکھے رب کل کریم کہ میں کم نہ ہوں لکھو نو رسول تہ مفا دلا ہے شہید آ میں آخ گا بھائی یا تین آخ میں تین ہق <تصفيق> تق کہ نعرے مار میں گا تاکہ پتا چل جائے تو نعرے سی سنو تیر تیری کرم نوازی تیری بندہ پروی شمارے لاجن باز پر اتنا تس جڑا بکواس کی وہ قدرت میں کلیم نہیں تبیب ہو بکواس ہوئے میں بولو سجنا تیرا ماں بوب ہے حملہ تیرے ہوا جب ہوں میں دیا گا میں قیامت تک دس دیا گا یار بدلے کم لے ج ابو لاب کب نو چھڑی ہوئی کی بکواس تب تبت دونوں ہاتھ ٹوٹ جان اے ماں بیٹھے نے جانا اپنی گفتگو پوری دنیا نے مسلک کی ترجمانی کر ہیں اور بادل کی اکھ پا کے بات کر رب نے حوصلہ بھی دیتا ہے قرآن رب کا قانون کی ہے قلمات شریف فرمانے قانون کا بدلہ اگلے زبان دا بدلہ زبان ہاتھ کا بدلہ ہاتھ نک کا بدلہ ناک یہ کی کی اللہ والی اللہ کی کہندہ؟ تبت یا دا تر دونوں ہاتھ ٹلمی میں رات چکیا واہ وہ سونے ربا قرآن تیرا قانون ہوتا عمل تیرا تیر دستا ہے اپنے قانون توڑا بدلہ انگلے ابو لابھ نے انگل چکی توں کہ تیری انگل کٹے تہنا تیر دونوں ہاتھ ٹائم قدرت دی آواز آئی یہ کہ مسئلہ سمجھا چاہنا ہے جدو یار کی شان تر آف آئے پھر میرے یار ہوگا یہ پوری سورت اللہ نے ابو اللہ کے راجی جتاری میں تفصیل وال نہیں چاہتا اور اللہ کا جلال ودا گیا. گیا. گیا آخر میں لتا تیری بیوی بی مونج کی رسی کا پا لے مرے الہ کا گسا دیکھو جلال دیکھو بے نبی یا بےدبا یار وار انگل چکن والے آنڈا بھی ہوا بھی ہو سلیم صاحب میں پشاور تلیڑ کی میو ہی گل کی نبی بے ادب نلہ کہ ٹونڈا بھی ہوا بھی ہو ایک پٹان کہہ لگا سوچو اس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ کہتا ہے تیرا خانہ خراب ہو میں ترجمہ بالکل ٹھیک بس میرا مضمون شروع ہے ہاتھ جوڑ کے تھوڑے تھے سوال کرنا یہ ایڈا گسا کس سے نکالیا جا رہا ہے رسول کے چاچے ت ایڈا جلال کس پہ مکے سردار تک ابو لاب کا نسب بالکل ٹھیک سی مار کھا گیا پیڑے کو نسبت نہیں نسب ایسی نسبت نہیں سی نسبت نہیں رسورلہ محفل چاہن والوں میں تھوڑے دے ایمان تے دستک دے کے سوال کرنا حضرت ساکو کا رحم والا ہبشی کوم نیو ہوٹ موٹے دند لمبے وکدہ وکد منڈیا چ مکے کی منڈی چ امیادی نسب چنی سی پر نسبت امیا کام بہتے لینا خداک چھوڑی دینا بلال نو روز بہت سارے دانے دیتے جاندے نے تو یہ چکی تے پیسنے نے آٹا بنا ظالم سمجھ بس ستایا ہوا بندہ چکی پہ چلا بخار چڑ گیا دانے سے مارے گا اپنی قسمت تے رو رہے ہیں چکی چلانا ہاں پیا بڑے آج کسمت جاگن لگی کملی والا گلی چ لگ پیمام لمبیا کل چوڑ دی آواز آئی رحمت اللہ کھڑے ہو گئے کوئی دکھی ہے. دروازے کو در آ کے آواز دیتی میں ادھر آ سکوں کہ آ جاؤ سرکار نے قدم رکھیا بلال نے پہلی باری بندوں آدھا چہرہ رکھا سرکار نے فرمایا کی نام چہرہ کہہ بلال روا کیوں ہے جگ سی بخار مالک سختے نقیف و صلاح عالم قریب آگے رسول اللہ نے بلال بھی نبض دیکھی وہ بلال تنوں تے بڑا بخار ہے بلال تین آرام کی ضرورت ہے دوائی کی ضرورت ہے دو تے پیسنا اس طرح بخار تیز ہو جائے گا چیخ نکل گئی رو کے دانے نہ پیسا مار پی میں آرام دانے کون پیسے فرمایا آرام کر دانے نہ پیسا بلال دور دہرے والے کوئی سردار ملوم ہوں معلوم ملوم ہو بندہ دے کم نہ آ سکے گریباں مزاق نہیں کریتا رسول اللہ دسو نکل آئے اور بلال میں مزاق نہیں پیا کرتا میں ٹھیک کر نے. تو آرام کر میں میں بلال کہ کملی والے نے کملی کر دے تو اتار کے نہ لپے چٹائی تے تکیہ بنا کے رکھ دیتی میری کدے تو پکڑ کے نہ کملی کے سیران لٹایا تو آرام کر دانے رسول اللہ چکی والے گئے جبریل آسول اللہ جبریل جدے نوکر چلا آرام کرو میں چکی رحمت رحمت علام نے فرمایا جبریل تری مربانی اج خالی چکی نہیں فیرنی کسی کا دل بھی فیلنا لال حضور چکی کو آئے میں کملی سوڑے رہا خدا کی کائنات مستفا کے اشاروں پہ رس کرتے دانے شام تک نہیں سن نہ مکنے چند ختم ہو گئے میں میں واسطے گا تو جائے پیر پکڑ کے آخر ماں اس مک تیرا نام امام الانبیاء نے فرمایا نہ <سلام> محمد الرسول اللہ بلال چہرے تسی او محمد مکے والے ہاں بلال میری جادوگر میں جادوگر نہیں ہوں بلال کہ میں نہیں تا میرے چل گیا ہن لگ گئی چوٹ محبت والی نبی لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے سے آیا ایک تن من دی رہی خبر نہ کوئی اسک نے تیر چلا فی الحال کہ میرے منہ جو رسول نے پڑ کے میرے سینے لا لیا اپنے لب میرے تے رکھ دیتے اسلام دی مبارک ہوئی آخر میں بنا د نے فرمایا ترم کرنے واسطے دوائی لے کے آنا کل جی دانے ملے رکھ دیں میں آ کے پولیس جاؤں گا مسلمانوں طرف جاؤ گے حضرت بلال نبی پار دیا قدم پتہ نہیں کون ہوں نبی ہو میں آ ہاں ہاں کہ میں غلام آسول ہو ہوں دبئی لڑ کوئی نہیں تھی جاؤ اپنی دعوت یاد رکھو ہوں تو پتا چلے گا تے سچا کون بس دع مجھو یاد رکھیوں آگا میرا اشکا دیا جائے گا اور محبت پرکھی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہڑا خرا سرکار چلے گئے جلال اندر جا چمیا دی بیوی نئے دانے موگے ہونے اور دے. اوڑ لے, لے. حضرت بلال دانے لے کے پھر چکی کو لہ گئے دانے پارے نے کلمہ پر دے پہ وہ لگا کی آگے چلے گئے وہ لگا کی آگے چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے پوجی نہیں اور کسی نقش پاک کی تلاش میں یہ لگی ہوئی ہے روکی نہیں کلمہ پڑ رہے دے. چکی چلا رہے بیوی اکھیا بلال امیہ نے دروازہ کھول کے تے چکی تے دانے پیا پیسے کلمہ پہ پڑھے امیہ نے پیر بلال کے دے. سرک دے ماری چکی دے پتھر دے. پی لگی چھوڑ دیا کلمہ حضرت بلال والے دیکھ کے کہنے میں پڑھنے پڑھیا چھوڑنے نے کوڑا لے کے مارنا شروع کر دیتا میں مکے دی منڈی تو خرید کے لیا غلام میرا ہو کے کلمہ محمد دا پڑھنا ہے کا کلمہ چھوڑنا پوے گا حضرت بلال <سؤال> کن کھول کے میری گل سن لے میں تیری غلامی دا انکار نہیں کردا میرے گلے تیری غلامی دا سونخ بیا ہوا پر دل دی کی تے میری بات لکھ لے بلال دے تن تے تیری حکومت من تے محمد تحمد کلم پنوی چندرت فی چدرتے کا کوئی مل نہیں سی لگا پر جب کلما نبھا پیا پھر کلیا سے سونا پیا پیرت رسیاں پا کے کپڑے اتار کے ریت کے کنڈے بچھا کے اتنے بلال نو ہے گرم ریت کنڈیا پیا بلال دو لوہے دیا میخا بلال دیا پیر ہوتی دو ہاتھ کئی من پتھر بلال کے پیڑ جلاب سینے تھے. تلوار تیر عشق رسول دی عظمت نو سلام کنیاٹ کے اکا بند کر لینا ہے کمری والے حضرت بلال کہہ دے کہ یا رسول اللہ ان لٹایا نے پتھر پیٹ سے پی جلا سینے دا چتنی یا رسول اللہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کا ٹوپے بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ کہنے کے کہتے تھوڑے نا چ کتنا سواد ہے کتنا سرور ہے کتنا سکون ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ ہلکے پہ تیر رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے ہاں ہاں کنیا اگ دنگار امیا بار بارما چھوڑے گا کہ نہیں بلحال کہ تین کتنی گلو سمجھاوا کیری بولی تمج دل کی تختی تیری بات لکھ لے می نو سارے نواں تو سرکاری دینو سارا بے جائے داری الاسلام مسجدی اج نبی بل دیا سارے ذکر سان میں نو سارے نو سرکار نو سارے سونے دا داگر سونا سارے دیا سونے دا اور سنا سڈا سند کا کیدا بڑا وا دل کید اص کی کیوں ملاد منانے کی نعرے مارنے کیوں خرچ کرنے کیلاغاں کی انتظام ہوئے تمام کیوں کرنے کیوں درود و سلام پڑھنے آ پتا میلاد والا اتحم آئے گا جی کوئی نہیں کم میں تما دس سورج سوا لی کریب آ جائے گا زمین طرف ترخت ہوئے گی پہاڑ روئی جڑے بن کے اڈ جانگی چٹیل میدان گا مشرق تو مغرب تک صفہ لگیاں اور لگیاں لگانی ہیں پسینل شرابور ہوئے کی دنیا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دے بوئے جائے گی کہ اللہ دلال ویچے ساڑھی مدد کرو شفارش کرو ہر نبی آکھے گا اضحبو الہ غیری کسی اور کو چلے جاؤں کم نبی بھی زبو بلا خری کسی اور کوسے میدان بھی صرف ایک مدینے والا ہوگا جہاں آ کے آنا لا ادھر آؤ میں کہیں گے سارے نبی بولا گہری کہیں گے سارے نبی علہ بولا گہری میرے کریم کے لب پہ پیا نال ہوگا اسے کوئی نہیں آئے گا میں شردی تماد سرکار میں سرکارے سادے سیری اردے سی, اتے سی دیو آج لے ان کی پتا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا سنیا آج رسول دا بن جا اور کوسر نے آدھی مرحوم نے کیا سی کو مجھے ہے ایک ہی اعزاز کی حمل کہہ دے وہ اشر میں ہی ہمارا غلام ہے خدا کی قسم صرف اعزاز کی تمنا گرمی ہو, ہو چڑھ اللہ اکبر حضور کریم نے حضور لجپال نے اور اس دعا کی بہت, بہت بڑی ضرورت ہے کہ جہی عشق رسول دی شما سینے جروشن کی شما رب نے سینئر روشن کی خدا کرے کہ تیلاد ہوتی خدا کرے اولاد دے سینے آمی آمی آمی آمی مگر میں تو تے سوال کرنا اگر اپنے بچے بد عقیدہ لوگ مدرسے چو گے تو وہ بچے بنن بننگ یا بےدب بنن گی نہیں جی اتنے قرآن پڑھایا جائے قرآن تو پڑھایا جا پر ایمان بھی صرف جی مدارس نے ہو جب قرآن پڑھایا جی میں مبارکباد پیش کرنا مولانا کاری آبد حسین صاحب فاروق صاحب نو کہ جنہ نے اس مرکز میں قرآن پاک کا استمام کیا سنیو وہ جو رسول وفادار غدار رسول غلام نہیں بچے لہرا کو پڑھاؤ کہ دعوی رسول دی محبت برنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا جاؤ سونی بھائی آلے سندر خادم ہوتے ہاتھ جوڑ کے دے ایمان دے دروازے دستک دے کے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے بچے نہ پڑھاؤ لہر مل نہ بھیجو اپنے مدرسے کامیاب آپ کرو اپنے مدار پڑھاؤ اگر مہینے تچہ سا یاد کردہ اور تھوڑے اپنے مدرسے بھی دو رقو یاد کردہ مگر حضور کا گلام چ بڑھ رہے بن رہے پتا سونی خالی مولوی اتحاد کی بنا کے رسول دیتا ہے اور سے منگائی جاتی ہے ایسا پگڑی آئے جہ لوگ نے انہیں عشق رسول میں یہ نشا وہ جاندہ جن پیتا ہوضرت میری آل سنت نو خدا سلامت رکھے انہوں نے پاکستان بہ کے پوری دنیا دی جی شراب بنڈی ہے اور یہ شراب امریکہ تو نہیں آگ رشیا تو نہیں آگا سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی <سلام> تو میری اپیل ہے کہ اپنے بچے مدرسے بھیجو اپنے مدارس نو کامیاب کرو تیرے مدارس کامیاب ہو گئے تھا مسلک مضبوط رسول اللہ فربر عالم دیا غلام کی دی تعداد بدے گی اور کل قیامت والے دن تسی رسول اللہ دے دربار سرخرو بھی ہوو گے اور اگر تے بچے لہرا کو پڑھے نہیں اتنے آ کے ویسے تو دی تو میں اپیل گا اپنے مدارس نو کامیاب کرو خدا اس مجلس آباد رکھے اور حاجی محمد صادق مرحوم دی قبر خدا مر کرے میرے انتہائی محبت کرنے والے خواہش سے میں انکار نہ کر سکیا بہت ہی زیادہ تھا تیسرا خطاب کل کر رہے ہیں. نمازے تو چلو شکریہ الحمد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وقت رسول محمود غزل کا زیادہ حصہ گھوڑے کی پیٹ تھی میرا سیٹ تز چل سو چل نصیر نصیر مال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر تیرے امال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفارش تو خدا مان گیا اللہ میری تاریخ قبول کرے خدا سب نے رسول اللہ کی زیارت نہیں